انور الدولہ سعد اللہ خاں شفق بہادر قبل حاجات کیوں کر کہوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں ہاں اتنے ہوش باقی ہیں کہ اپنے کو دیوانہ سمجھتا ہوں واہ کیا ہوش مندی ہے کہ قبل ارباب ہوش کو خط لکھتا ہوں نہ القاب نہ آداب نہ بندگی نہ تسلیم سن غالب ہم تجھ سے کہتے ہیں بہت مصاحب نہ بن اے ایاز حد خود بشناس مانا کہ تو نے کئی برس کے بعد رات کو نو بیتھ کی غزل لکھی ہے اور آپ اپنے کلام پر وجد کر رہا ہے مگر یہ تحریر کی کیا روش ہے پہلے القاب لکھ پھر بندگی عرض کر پھر ہاتھ جوڑ کر مزاج مبارک کی خبر پوچھ پھر عنایت نامے کے آنے کا شکر ادا کر اور یہ کہہ کہ جو میں تصور کر رہا تھا وہ ہوا یعنی جس دن صبح کو میں نے خط بھیجا اسی دن آخرے روز حضور کا فرمان پہنچا معلوم ہوا کہ حرارت ہنوز باقی ہے انشاء اللہ تعالی رفا ہو جائے گی موسم اچھا آ گیا ہے گرمی از او بیرون رفت ہروری ہوا محمل مہر جہن و میزان آمد شب کو ناگاہ ایک نئی زمین خیال میں آئی طبیعت نے راہ دی غزل تمام کی اسی وقت سے یہ خیال میں تھا کہ کب سپو ہو اور کب یہ غزل نواب صاحب کو بھیجوں و دا کرے اپ پسند کریں اے زو کہ بازم با خروش آور قوغائے شب خونی بر بنگہ ہوشا که کہ بقائش با هم پای تو گر ناید باری غزلی فردی زون مو یہ نے ہوگا منشی نبی بخش حقیر بھائی خدا کے واسطے غزل کی داد دینا اگر ریختہ یہ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے تھے اگر وہ ریختہ تھا تو پھر یہ کیا ہے صورت اس کی یہ ہے کہ ایک صاحب شاہزد گان تیموریہ میں سے لکھنؤ سے یہ زمین لائے حضور نے خود بھی غزل کہی اور مجھے بھی حکم دیا سو میں حکم بجا لایا اور غزل لکھی پہلے تم ایک بات میری سن لو پھر غزل پڑھو شیخ وزیر الدین بیمار ہو کراچی ڈاک سے کول کو روانہ ہوا ہے میں اگرچہ خدمت گزارے خلق ہوں پر ان کی کچھ خدمت بجا نہ لا سکا اور ان سے شرمندہ رہا تم ان کی دلجوئی کرنا آدمی ان کے گھر بھیجوانا اور ان کی خبر پوچھنا اور بھائی اگر ہو سکے تو کسی کے اپنے علاقے میں مختار کاری سر رشتہ کی ارائض نویسی نقل نویسی کچھ نہ کچھ ان کے واسطے کر دینا ضرور ضرور لو اب غزل پڑھو سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ ہو ہوگئی یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیں مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی آسا ہو گئی یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویران ہو گئی بھائی صاحب یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ تیرے وہ اشعار سنے جاتے ہیں کہ جو کبھی نہیں سنے تھے حال یہ ہے کہ میں نے ان دنوں میں دو غزلیں لکھی ہیں ایک تو دریا نہ ہوا صحرا نہ ہوا سو وہ آپ کے پاس بھیج چکا دوسری غزل روان کیوں ہو اور گماں کیوں ہو وہ اب بھیجتا ہوں ان دو غزلوں کے علاوہ حال میں کوئی غزل نہیں کہی بس اگر اس کے سوا کوئی کچھ آپ کے سامنے پڑھے تو وہ یا میرا کلام نہ ہوگا یا سابق کی کوئی ایسی غزل ہوگی کہ وہ آگے آپ نے نہ سنی ہوگی بندہ پرور پندرہ روزوں کا اجر جو آپ نے مجھ کو دیا وہ فورن میں نے الٹا پھیر دیا میرے کس کام کا نہ آم ہے کہ کھاؤں نہ شربت ہے کہ پیوں بھائی اب کے تہنیت عید میں دو قصیدے کس انداز کے لکھے ہیں کہ دیکھو گے تو حز اٹھاؤ گے یا اترسوں روانہ کروں گا ہر گوپال صاحب کو بھی دکھا دیجئے گا کسی کو دے کے دل کوئی نو سنجے فغاں ہو. نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وزا کیوں چھوڑے سر بن کے کیا پوچھیں گے کالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہربان ہو بھائی صاحب نیم کی پتیاں تم پیتے ہو خوب کرتے ہو یہ کہ اس کو کھا کر ایک بیسن کی ٹکیا گھی ڈال کر کھاتے ہو یہ ترکیب آمیانہ ہے ہاں یہ مسلم کے چنے کی روٹی ان امراض میں اگر غذا منحصر اسی پر کی جائے اور ایک مدت تک یہ طریق نف جائے تو بہت نافع ہے میں ایک بات تمہیں اور بتاتا ہوں تم نیم کی مستی پیا کرو یعنی بازا نیم رستہ ہے اور اس میں سے ایک رتوبت نکل کر جم جاتی ہے اسے نیم کی مستی کہتے ہیں سبیل اس کی یہی ہے کہ دو پیسے بھر سے شروع کرو اور پانچ ماشے بڑھاتے جاؤ جب پانچ تولے پر آ جاؤ تو تھم جاؤ بھلا زیادہ نہیں تو بیس دن تو پانچ پانچ پیسہ بھر پیو پرہیز بدستور بیشتر چنے کی روٹی کھایا کرو دوا پی کر ٹکیا کھانی زائد ہے چنے کی روٹی کے ساتھ وقت غذا کے گھی بقدر برداشت تباہ کھاؤ گھیا توری خرفے کا ساگ بطوے کا ساگ کھیرا ککڑی جس کا کلیا مرغوب ہو کھاؤ دیکھو تو یہ ترکیب موافق آتی ہے یا نہیں وسلام غالب بھائی صاحب ایک بات تم کو یہ معلوم رہے کہ جب حضور میں حاضر ہوتا ہوں تو اکثر بادشاہ مجھ سے ریختہ طلب کرتے ہیں سو وہ کہی ہوئی غزلیں تو کیا پڑھوں نئی غزل کہہ کر لے جاتا ہوں آج میں نے دوپہر کو ایک غزل لکھی ہے کل یا پرسوں جا کر پڑھوں گا تم کو بھی لکھتا ہوں داد دینا کہ اگر ریختہ پائے شہر یا اعجاز کو پہنچے تو اس کی یہی صورت ہوگی یا کچھ اور شکل کہتے تو ہو تم سب کے بتے غال یا آئے ایک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے نقطہ چین ہے غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے بھائی صاحب جی چاہتا ہے باتیں کرنے کو ہکتا عبدالسلام کی ماں کو شفا دے اور اس کے بچوں پر رحم کرے یہ جو تپ اور کھانسی مزمن ہو جاتی ہے تو یہ بیماری نہیں ہے روگ ہے اس طرح کے مریض برسوں جیتے ہیں اور اگر قسمت میں ہوتا ہے تو اچھے بھی ہو جاتے ہیں مجھ کو دیکھو غم نداری بز بخر مختصر کہتا ہوں آج تیرواں دن ہے کہ حسین علی نے آنکھ نہیں کھولی دن رات تپ اور غفلت اور بے خودی انجام اچھا نظر نہیں آتا دادی اس کی بیمار روز دوپہر کو لرزہ چڑھتا ہے آخر روز فرصت ہو جاتی ہے زہر قضا اور اثر وقت پر پڑھ لیتی ہے تماشا یہ کہ تاریخ دونوں کے تپ کی ایک ہے بھائی بیوی بی کی تو اتنی فکر نہیں لیکن حسین علی کی بیماری نے مار ڈالا میں اس کو بہت چاہتا ہوں خدا اس کو بچا لے اور میں اس کو دنیا میں چھوڑ جاؤں سوکھ کر کاٹا ہو گیا ہے میں نے آگے تم کو نہیں لکھا یہاں بڑی بیماری پھیل رہی ہے یعنی اگر گھر میں دس آدمی ہیں تو چھ بیمار ہوں گے اور چار تندرست اور ان چھ میں سے تین اچھے ہو جائیں گے تو وہ چار بیمار ہوں گے آج تک انجام بخیر تھا اب لوگ مرنے لگے ہوا میں سمیت پیدا ہو گئی آہ, یہ قصے تو یوں رہے رات دن گردش میں ہیں سات آسماں ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا یہ ڈاک کا سرشتہ کیسا بگڑا میں نے اپنے نزدیک عزرو احتیاط بیرنگ خط بھیجنا اختیار کیا تھا گوب مقتضائے وہم ہو خط جب ڈاک گھر میں جاتا تھا رسید ملتی تھی پوسٹ پیڈ کی لال مہر بیرنگ کی سیاہ مہر خاطر جمع ہو جاتی تھی ڈاک کتاب کو دیکھ کر یاد آ جاتا تھا کہ فلانا خط کس دن بھیجا ہے اور کس طرح بھیجا ہے اب ڈاک گھر میں ایک صندوق منہ کھلا ہوا دھر دیا ہے جو جائے خط کو اس میں پھینکے اور چلا آئے نہ رسید نہ مہر نہ مشاہدہ خدا جانے وہ خط روانہ ہوگا یا نہ ہوگا اگر روانہ بھی ہوا تو وہاں پہنچنے پر ڈاک کے ہر کارے کو نہ انعام کا لالچ نہ سرکار کو محصول کی تمہ نہ دیا ہر کارے کو یا دیا ہر کارے نے نہ پہچایا اور اگر خط نہ پہنچا تو بھیجنے والا کس دستاویز سے دعوی کرے گا مگر ہاں چار آنے دے کر رجسٹری کروائے ہم دوسرے تیسرے دن جا بجا خط بھیجنے والے روپیہ آٹھانے آنے رجسٹری کو کہاں سے نہ آئے ارے ہم نے تین معاشے سمجھ کر آدھ آنے کا اسٹامپ لگا دیا وہ خط دو رتی بڑھتی نکلا مکتوب بلح سے دونوں محسول لیا گیا خواہی نہ خواہی کانٹا بانٹ رکھی ہے کانٹے کا خار خار الگ تولنے کا قصہ الگ خط بھیجنا نہ ہوا ایک جھگڑا ہوا ایک مصیبت ہوئی آج دسویں محرم کو یہ خط لکھا ہے کل اسٹامپ کے ٹکڑے منگاؤں گا سرنامے پر لگا کر روانہ کروں گا اندھیری کوٹھڑی کا تیر ہے لگا لگا نہ لگا نہ لگا چار اکتوبر اٹھارہ سو چون اسد اللہ نواب امین الدین احمد خاں برادر صاحب جمیل المناقب امین الحسان سلامت بعد سلام مصنون و دعائے بقائے دولت روز افزوں عرض کیا جاتا ہے کہ اطوفت نامے کی روح سے فارسی دو غزلوں کی رسید معلوم ہوئی تیسری غزل گوہر نتوان گفت اختر نتوان گفت جو تمہارے حسب و طلب بھیجی گئی ہے کیا نہیں پہنچی بے شبہ پہنچی ہوگی تم بھول گئے ہو گے وکیل حاضر باش دربار اسد اللہ یعنی علائی مولائی نے اپنے موکل کی خوشنودی کے واسطے فقیر کی گردن پر سوار ہو کر ایک اردو کی غزل لکھوائی اگر پسند آئے تو مترب کو سکھائی جائے جھنجوٹی کے اونچے سروں میں راہ رکھوائی جائے اگر جیتا رہا تو جاڑوں میں آ کر میں بھی سن لوں گا چھبیس جولائی اٹھارہ سو پینسٹھ نجات کا طالب غالب میں ہوں مشتاق جفا مجھ پہ جفا اور سہی تم ہو بے داد سے خوش اس سے سوا اور سہی اے میری جان کس وقت میں مجھ سے غزل مانگی کہ میرے واسطے نقیرین کے جواب دینے کا زمانہ قریب آ گیا میرا حال اب جس کو دریافت کرنا ہو وہ اہل محلہ سے دریافت کر لے تمہاری خاطر عزیز ہے فکر کی بارے نفس ناطقا نے بری بھلی طرح مدد دی شیر پہنچتے ہیں لیکن نہ شاعرانہ نہ عارفانہ ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں میں دشت غم میں آ ہوئے سیاد دیدہ ہوں ہوں خاک سار پر نہ کسی سے ہے مجھ کو لاگ نئے دان فتادہ ہوں نے دام چیدہ ہوں جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں